ہاں اس کا جواب تو خود حدیث شریف میں موجود ہے باپ اس باتل عذاب قبر صاحب مشکات نے ایک باپ متعین کیا اس باپ کا عنوان رکھا کہ ہم اس باب میں اس کا ثبوت پیش کریں گے کہ عذاب قبر کیسا ہوتا ہے یا عذاب قبر کیا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو عذاب قبر کا منکر ہے کہتا ہے کہ سب بیکار ہے کوئی عذاب قبر وغیرہ نہیں ہوتا ساری باسپرس جو ہے وہ قیامت میں ہوگی اور عذاب قبر نہیں ہوتا ہمارا کوئی دس بارہ سال پہلے ایک صاحب تھے انہوں نے کھارا درم سے ایک کتاب بھی شایا اس مسئلے پہ بڑی ضخیم اور اس پر کارروائی بھی ہوئی کہ یہ عذاب قبر وغیرہ یہ مولوی کے ڈھوکوس ٹھکوسلے ہیں اور یہ کوئی عذاب قبر وغیرہ نہیں ہوتا اس مشکا شریف میں اس باب میں تین فصلے ہیں اور تینوں فصل میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب نکیرین قبر میں آتے اس کو بڑے خوفناک طریقے سے مردے کو جھڑک کر کے اٹھاتے نیلی آنکھیں بڑی خطرناک صورتیں اور زمین کو ایسے چیرتے ہوئے آتے اور مردے کو بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد مردہ زندہ ہوتا اس سے پوچھا گا من ربو کا تیرا رب کون وہ کہ ربی اللہ میرا رب اللہ تبر و تعالی اس میں کامیاب ہوا پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے مردہ جواب دے گا دین اسلام میرا دین اسلام ہے پھر حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ و اسلام ہر مرنے والے کی قبر میں جلواگر ہو جاتے اور فرشتے ان کو دکھا کر کہتے ماں کنتا فی حق حاضر رجل اے قبر والے جو سامنے آدمی کھڑا ہوا ہے تو اسے جانتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے من حبیبوں کا جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے وہ کون ہے کیا تو اسے جانتا تو جو حضور سے عقیدت و محبت رکھنے والا وہ فورن کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک حدیث یہ اس ترخ پر بھی آئی کہ جب وہ یہ کہہ دے گا دین الاسلام اور ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام اور حضور علیہ السلام کے اشارہ کر کے کہا جائے گا یہ کون وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرشتے اس قبر والے کو یہ کہہ کر جائیں گے نم کنو متل اے قبر والے اب تو تو قیامت تک ایسے سو جا جیسے دلن سوتی ہے اب کیا ہوگا کہ جو نئی پہچانے گا وہ اس سے ہر سوال میں وہ کہے گا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا حضور کو بھی دکھایا جا کہا, کہا ٹھیک ہے میں سنتا تھا حضور علیہ السلام کا نام مگر میں نہیں جانتا کون ہے میں نہیں جانتا کون ہے اور دونوں حدیثوں میں ہے کہ فرشتے جب حضور کو پہچان کر جواب دیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ تو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا اور کہا جائے گا کہ لاؤ جنت سے اس کے لیے کہ بستر لاؤ بستر بچھایا جائے اور اس کے بعد کہے گا کہ جنت سے کھڑکی کھول دی جائے تاکہ قیامت تک یہ جنت کی ہوا اور اس کی گویا فضا سے متمت ہوتا رہے اور جو آدمی حضور کو نہیں پہچانے گا سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو فرشتے اس کو کہیں گے یہ ہم پہلے ہی جانتے تھے تو وہ یہ کہے گا اور کہا جائے گا کہ جہنم کا دروازہ کھولو کھڑکی کھولو اور اس کے قبر میں وہ کھڑکی کھل جائے گی اور یہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا تو جو آدمی حضور کو نہیں جانے گا تو یہ اس کی بہت زیادہ بدبختی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے مسلمان جی